Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya The real voice of Islam Ahmadiyyaa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 دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ مل بو من بو جم مدین ہوم مین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 قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا عن أي نبي كاذب مدعي للنبوة تثبتت له دعوة في الوجود وبقي له أتباع على وجه الأرض بل كل من ادعى النبوة مفتريا وكذبا على الله سبحانه وتعالى تفرق جمعاته عنه بعد فترة من الزمن وهلك بعد بعد دعوته لا يمكن أن يستمر ولكن وكل هذا من يكذب هذا الدليل هذه نقطة مهمة الذي يكذب هذا الدليل القرآني الذي بينه القرآن الكريم عليه أن يذكر لنا رجلا ادعى النبوة وكان كاذبا في دعوته ثم نجح في مساعي وتحقق ما, هو ما قاله هو وبقي له أثر ولجماعته مستحيل يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد نحن لا ننكر أن كثيرا من الكاذبين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم له أمره الأمر لا يتم ولم تطل مدته بل صلت الله عليه رسوله فمحقوا أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا في كتاب زاد المعاد الجزء الأول الصفحة خمسمائة أيضا ذكر صاحب النبراس في الصفحة 444 ما نصه وقد ادعى بعض الكاذبين النبوة كمسيلمة اليمامي والأسود العنسي وسجاح الكاهنة فقتل بعضهم وتاب بعضهم ولم ينتظم أمر الكاذب في النبوة إلا أياما وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن نعرف من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآيات تمثل دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس فهذه الايات تدلنا أن كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة كم استمرت نبوته وهو يدعي ويقول انا أتلقى الوحي فمن خلالها نستطيع أن نستنتج معيارا نعرف من خلاله من يدعي النبوة وهو صادقا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهذه المدة إذن تصبح معيارا للصادقين ولا يمكن لكاذب أن يبقى مثل هذه المدة وهو على كذبه وهذه هي عقيدة السلف الصالح لا يمكن أن يكون شخص يستمر هناك أمر مهم أنه لا بد ان يستمر لا بد ان يذكر الوحي الذي يتلقاه من الله سبحانه وتعالى إن لا ياتي شخص ويقول انا الله سبحانه وتعالى اوحى الي فيخبر خلال يوم او يومين وفي كل سنتين وثلاثه يخبر بجمله او جملتين هذا هذا لا, لا يبه به ولكن الذي يشكل خطرا هذا الذي يكون دائما يقول الله سبحانه وتعالى اوعى لي ويعلن امام الناس وبكل جراه ويلتفت إليه الناس هذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبقيه لهذه المدة التي بقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نحن نتعلم هذا الدرس ونستنتج من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة يدعي أنه تلقى الوحي والله وفقه والله نصره على أعدائه ولم يقتل واستمر جماعته من بعده إذن هذا يكون المعيار قد ورد في شرح الأقائد للنسفي في الصفحة 100 ما نصه إن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله 23 عاما لا يمكن إذن النسفي أيضا قال هذا الأمر أنه لا يمكن بعد مدة أن يستمر هذه المدة إذا كان كاذبا من هنا أيضا نرى أن حضرة المسيح الموعود عليه السلام حضرة ميرزا غلام أحمد مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي بعد جهره بالدعوة أنا قلت في الحلقات الماضية أن في كتاب البراهين الأحمدية هناك وحي قد أخبر به وقد تكلم عنه البطالوي وتكلم عنه علماء علماء الهند في تلك الفترة أنه يتلقى الوحي وأنه بحد ذاته هو دليل على صدق الإسلام فإذن هذا ثبت أنه طول حياته بينهم بعد دعائه النبوة وعندما قال أنني أنا المجدد كان يتلقى الوحي ويخبر من وقت البراهين الأحمدية إذن إن حضرة المسيح الموعود عليه السلام بقي بعد جهره بالدعوة أكثر من ثلاثين سنة يدعو الناس كافة إلى الإسلام والعمل بأحكام كتاب الله الفرقان فهل يمكن أن يكون كاذباً والعياذ بالله؟ وينقض معيار القرآن المجيد وما أثبته أئمة المحققين من المسلمين؟ وما دونه التاريخ من أن الكاذب في دعوة النبوة لا تقوم له قائمة ولا ينتظم له أمر في الوجود مستحيل لا يمكن هذا الأمر بأي حال من الأحوال إذن الله سبحانه وتعالى عندما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عاجزين هذا تحذير يوقع الخوف والرهبة في نفس كل معتال جريء قد يمكن أن يدعي الإنسان الضال ضلالاً كاملاً أو المعتوه أنه هو الله أو, أو لا يصيبه أي ضرر مرئي فقد ترضى الرحمة بالتغاضي رحمة الإلهية بالتغاضي عن, عن شذوذه هذا الذي يدعو أنه, أنه الله لأن مثل هذا الإدعاء لا يمكن أن يضلل أو يحير أي انسان عاقل الخطورة تكمن في, في في مسألة أنه يقول أنني أتلقى الوحي وهذا يكون فيه استمرار الحالة تخلف تلاما عندما يدعي إنسان أنه يتلقى الوحي الإلهي فإذا كان دعائه كاذبا وهو متعمد مصر على ما يقول فإنه قد يسبب في انتشار الإثم والضلال لكثير من الناس لذلك ذكر الله القدير في هذه الآيات تحذيره القوي الواضح بأن المحتال لن يفلت من غضبه وعقابه ومنذ وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظهر الكثير من الكذابين الذين ادعوا أنهم تلقوا الوحي الإلهي ولم يحدث في أي حالة أن نجى أحد منهم هذا التاريخ موجود لم ينجو أحد منهم من قدره المشؤوم المعلم في هذه الآيات بل لحق قضاء الله بالمجرم قضاء الله لحق بالمجرم في كل حالة وهلك هلاكا على مرءا من الناس كل الناس شهدوا ذلك أما حضرة المسيح الموعود عليه السلام كما قلنا فهو بانتظام لمدة تزيد أكثر من ثلاثين سنة وقد حمل الوحي نفسه عددا لا يحصى من الأدلة على أصالته وصدقه وكان وحيه ممتلئا بالنبوآت العظيمة والبصيرة الرحانية والعلم الإلهي بالغيب والظاهر والبشارات للأصدقاء والإنذارات للأعداد كان ينذر أعدائه كان يبشر أصدقائه كان يتكلم عن أمور غيبية وكان في, في وحيه أيضاً هدايات روحانية من أعلى المستوى وقد تعرضت حياته إلى كل المخاطر يعني الناس كما قلت بعد أن أعلنوا أنه هو المسيح المعود أصدقائه انقلبوا ضده لم يت يعني صارت... صار هناك قيل له أنه كافر ومرتد عن الإسلام هل تعرفون ما معنى هذه الكلمة و... و... وخاصة في ذلك في... في ذلك الزمن الذي يقال عنه أنه مرتد ويحل دمه وأنه أنه قتله حلال هذه المخاطر التي واجهها. كيف أنها لم تقضي عليه لقد أعلن علماء المسلمين أن في قتله ثوابا عظيما وأن من يتمكن من قتله يستحق الجنة ومع ذلك لم يحفظ من العقاب الإلهي المعين جزاء للمحتالف حسب بل قدما من نصر إلى نصر طوال حياته الله سبحانه وتعالى ليس فقط حفظه يعني لم يستطع أحد أن يؤذه بل كان ينصره من نصر إلى نصر من نصر إلى نصر وكان واضحا أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه كثيرا بالمعنى الموجود في الآية السادسة من سورة الفاتحة الذين أنعمت عليهم الله سبحانه وتعالى أنعم عليه لأنه صادق لأنه خادم صادق للسول السلام وعندما أخبر بالوحي الذي كان يتلقاه كان صادقا فبجانب كونه أبعد ما يكون من التعرض إلى غضب الله على احتيال الجريء المزعوم كما تصور ودعا ذو فإذا قد منح ضمانا إلهيا بالأمان بنفس الكلمات التي ضمن بها الأمان للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له والله يعصمك من الناس هذا الضمان قد تحقق بالكامل في حقه كما تحقق في حق سيده الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ ويعصم عصمة مادية فحسب بل أيضا قد صان الله سبحانه وتعالى حريته وكرامته وشرفه بالكامل فقد اتهم بالتهم الباطلة وسيق إلى المحكمة بسببها وفي كل قضية كان يبرأ ويخلى سبيله بشرف وباءت كل خطط أعدائه الخبيثة بالفشل الكامل في إحدى هذه القضايا اتهم بتهمة خطيرة اجتمعوا كلهم عليه يريدون القضاء عليه اتهموه بأنه تآمر في القتل لكن اجراءات المحكمة أكدت على براءته تماما فلم تحبط مساء أعدائه في خططهم الشريرة فقط بل سببت لهم إهانة شديدة أيضا حيث كان من الممكن أن ترفع القضية ضدهم في المحاكم ولكنه عليه السلام أعلن أن قضيته مرفوعة أمام العلي القدير وأنه لن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد أعدائه في محكمة أرضية اجتموا عليه كلهم حبكوا هذه القصة حبكوها من كل الأطراف وأحضروا شهود الزور الذين شهدوا وقالوا نعم هو قد تآمر في قضية القتل وجهت إليه هذه التهمة ذهب إلى المحكمة ولكن الله سبحانه وتعالى عزه حتى إن نفسه قد شهد ضده وقال أنا سأؤيد في هذه القضية ما دامت هذه القضية مرفوعة على مرز غلام محمد عليه السلام فأنا سأكون شاهدا هذا بسبب غيظه وسبب حقده ولكن باءت كل مساعيهم بالفشل الذريع وخابوا وأيضا هناك هناك قصة في هذا في هذه الغذية عندما كان البطالي الموجود في المحكمة عندما رأى يعني هو كان ينتظر أن يتشفى بالمسيح الموضوع السلام عندما رأاه جالسا على كرسي والقاضي قد أكرمه فاغطاظه بزيادة واغطاظه أكثر فقال للقاضي انا أريد أيضا أن أجلس على كرسي فرفض القاضي فتجرأ وقال أمام القاضي أنا من أسرة والدي كان يجلس في, في, في المحكمة على كرسي فوبخه القاضي في ذلك الوقت ونال الخزي فانظروا كيف كان الله سبحانه وتعالى يساعد ويحمي حمل مسيح الممودة عسى السلام من كل هذه المحاولات عندما يقول المسلمين والمشائخ في ذلك الزمن الذي يقتل هذا الرجل سيدخل الجنة وسيكون مثوبة له ماذا ستكون النتيجة؟ كم من شخص جاهل يمكن أن يذهب ويحاول أن يقتله؟ لكن بالنتيجة كما حصلها؟ انظروا كم حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا وكان هذا دليلا على صدقه بل أعز الله سبحانه وتعالى رسوله أعز الله نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك قد أعز الله سبحانه وتعالى الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن اجتمع عليه المسيحيين في ذلك الزمن والسيخ وأيضا اجتمع من الهندوث واجتمع الجميع عليه في, في, في, في, في قضية المحكمة ولكن لم يستطيعوا أن ينالوا منه مع أن القاضي هو كان مسيحيا مع أن القاضي كان مسيحيا وشهد شهادة, شهادة حق إذن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذه الأدلة التي من خلالها نعرف صدق النبي من خلالها نعرف صدق النبي الله سبحانه وتعالى يقول فمن أظلم ممن افترى على الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون إذن قال الله سبحانه وتعالى أيضا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هكذا أرجو أنت لقد انتهى وقتنا في هذا اليوم أرجو أن نكون جميعا قد استفدتم من, من, من ما تكلمنا به من أدلة وحجج صدقي سيدنا أحمد عليه السلام مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية كان معكم معتز القزق من الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام على أمل اللقاء في السبت القادم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ, بات احمدیت زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع الکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطالخود طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے रेडियो अहमदिया आपकी खदमत में हर हफ्ते की शाम 9 से 11 बजे और इतवार की शाम 8 से 10 बजे के दरमियान एफ एम हंड्रेड पॉइंट सेवन पे और फिर इतवार की रात दस से बारह बजे के दरमियान एम फाइव थर्टी पे उर्दू ज़बान में पेश किया जाता है सामिन कराम अगर आप इन फ्रिक्वेंसीज़ के बजाय हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ली डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए और इस वेबसाइट पर आपको हमारे سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پروگرام کے آغاز میں پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہو کر پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات پیش کریں اور اگر ٹائم ہو ہمارے پاس تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی سوالات کر سکتے ہیں لیکن ہماری آپ سے گزارش کہ کی کیونکہ اس پروگرام کا دوران ذرا مختصر ہے تو اگر آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی سوالات کریں تو ہمارے لیے بہت مناسب رہے گا اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون آپ سے گزارش کہ اگر آپ کے سوالات کا دوران ایک منٹ یا اس سے مختصر رہے تو یہ مناسب رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اب آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ بھی ضروری ہے اور مقصد اس کا بھی یہی کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ دوست پروگرام میں شامل ہو سکیں अगर आप प्रोग्राम में बज़रिया ई अपने सवाल भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी नोट फरमा लें क्यू ए क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए सामिने कराम प्रोग्राम में आज हमारे साथ दो मोजिज़ मेहमाना ने ग्रामी मौजूद हैं अब्दुलरशीद अनवर پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے دو, دونوں معزز مہمان نے گرامی عبدالرشید انور صاحب اور عبد رابط صاحب جامعہ احمدیہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ عام طور پہ اسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پہلو پہ پروگرام کی سیریز پیش کرتے ہیں آج آپ کس پہلو کے لحاظ سے السلام علیکم و ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے احسانات کے پہلو کے اوپر کچھ عرض کریں گے جو کہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی انشاءاللہ اللہ یہ احسانات کا جو موضوع ہے وہ چلتا چلا جائے گا اور نئے نئے انداز میں وہ احسانات ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے تو جہاں تک احسانات کا تعلق ہے ہم اس سلسلے میں ایک کتاب حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موسن اعظم کیا نام تھا نہیں، دنیا کا موسن وہ کتاب ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور اس میں سے اب احسانات کے حصے کے اوپر ہم پہنچے ہیں جی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ اس کا پس منظر کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انیس سو ستائیس میں یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی یا اس کا بارے میں آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں بہت زیادہ حملے کیے جاتے تھے جی تو اس بیک گراؤنڈ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر بھی فرمائی یہ کتاب تحریر کی اور پھر اس کے بعد سیرت النبی کے جلسوں کا کی بنیاد بھی رکھی یہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں یہ وہ وجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ وہ وجود ہے جسے آج دنیا برا بھلا کہتی ہے اور جس کے روشن وجود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کے سنجیدہ اور شریف آدمی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور قربانیوں اور پاک بازیوں کا علم حاصل کر کے آپ کا ادب کرنا سیکھیں گے اور آپ کو بنی نو انسان کا محسن سمجھ کر آپ کو اپنی اپنا ہی سمجھیں گے جس طرح کہ وہ اپنے قومی نبیوں کو سمجھتے ہیں اور مسلمان آپ کی زندگی کے حالات معلوم کر کے آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اس عظیم الشان نعمت کی جو خدا تعالیٰ نے انہیں دی ہے ناشکری نہ نہیں کریں گے اس ان چند کلمات کے بعد میں حضرت تقدس مسیح معود الیہسۃ وسلام حضرت مرزا غلام احمد جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ارشادات بیان فرمائے ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور یہی طریقہ کار ہمارا پچھلے پروگراموں میں بھی رہا ہے کہ ہم حضرت مسیح مودیہ صاحب وسلم نے کس انداز میں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانا اور کس انداز میں آپ کے احسانات کو پہچانا اس کے سلسلے میں میں ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں ہماری روح سے یہ گواہی نکلتی ہے کہ سچا اور صحیح مذہب صرف اسلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات صرف قصوں کے رنگ میں نہیں ہیں بلکہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے خود ان نشانوں کو پا لیتے ہیں لہٰذا معائنہ اور مشاہدہ کی برکت سے ہم حق القین تک پہنچ چکے ہیں سو اس کامل اور مقدس نبی کی کسی قدر شان بزرگ ہے جس کی نبوت ہمیشہ طالبوں کو تازہ ثبوت دکھلاتی رہتی ہے اور ہم متواتر نشانوں کی برکت سے اس کمال سے مراتب عالیہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پس مذہب اسے کہتے ہیں اور سچا نبی اس کا نام ہے جس کی سچائی کے ہمیشہ تازہ بہار نظر آئے محض قصوں پر جن میں ہزاروں طرح کی کمی بیشی کا امکان ہے بھروسہ کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے دنیا میں سدھا لوگ خدا بنائے گئے اور سدھا پرانے افسانوں کے ذریعہ سے کراماتی کر کے مانے جاتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ سچا کراماتی وہی ہے جس کی کرامات کا دریا کبھی خشک نہ ہو سو وہ شخص ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانہ میں اس کامل اور مقدس کے نشان دکھلانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا اور اس زمانے میں مسیح مؤود کے نام سے مجھے بھیجا ہے دیکھو آسمان سے نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے خوارق ظہور میں آ رہے ہیں اور ہر ایک حق کا طالب ہمارے پاس رہ کر نشان کو دیکھ سکتا ہے گو وہ عیسائی ہو یا یہودی یا آریہ ہو یہ سب برکات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں محمد است امام و چراغ حرد و جہاں محمدست است زندہ زمین و آزماں خدا نہ گومش از درس حق مگر بخدا خدا نماست وجودش برائے عالمیاں حضرت نسیم علیہ السلام نے یہ عبارت کتاب البریہ میں تحریر فرمائی روحانی خزائن جلد تیرہ کے اندر اس کو پڑھا جا سکتا ہے صفحہ ایک سو پچپن ایک سو ستاون اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر چلے گا تو سب سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا جائے گا جو کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور قربانیوں دونوں کی شکل میں ہمارے سامنے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان مقام کو ظاہر کرے گا وہ وہ واقعہ ہے ایک دشمن دین آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن اتباء کا جو کہ ایک بہت بڑا سردار تھا اور وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ کیا تمہیں یہ خون ریزی اچھی لگتی ہے کہ بائی بائی سے بھی جدا ہو جائے اور اس قسم کا فساد اس ملک میں پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں تو اس پر اس نے کہا تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں تجویز یہ ہے کہ یقیناً اس کام کے لیے تمہاری کوئی غرض ہوگی اور میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا غرض ہے اگر تو یہ غرض تمہاری مال ہے تو ہم تمہیں کچھ حصہ اپنے موال میں سے دے دیتے ہیں اور تم دنیا کے یا عرب کے مالداترین انسان بن جاؤ گے اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ تمہیں اپنا سردار بنا لیں اور اگر تمہیں کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو تم ہمیں بتاؤ کس عورت سے تم شادی کرنا چاہتے ہو ہم یقیناً اس کا انتظام کر دیں گے اگر تم بیمار ہو علاج کروانا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں عزت چاہتے ہو تو بتاؤ تم کیسے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو ہم ہر خواہش تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں مگر یہ کہنا چھوڑ دو کہ خدا ایک ہے صرف اتنی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے ان چیزوں کی ذرہ بھی پرواہ نہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اس کے بعد اتبا کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ واپس اپنے لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ مخالفت کو چھوڑ دو یہ آدمی نہ تو ساحر ہے نہ ہی جھوٹا ہے پھر جب ہم احسانات کا ذکر کرتے ہیں تو احسان کیا ہوتا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے احسان وقتی احسان بھی ہوا کرتا ہے اور احسان ایسا بھی ہوا کرتا ہے جو کہ ایک طویل عرصے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے پھر ان دونوں امور میں کچھ احسان ہوتے ہیں جو فطرتی تقاضے کے مطابق احسان ہوتے ہیں اور کچھ عقلی تقاضے کے مطابق احسان ہوتے ہیں مثلا ایک مظلوم یا جاہل انسان دیکھ کر ہمیں رحم آ جاتا ہے تو یہ اس کے پر اوپر احسان کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے اور عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو احسان کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بدلے کی امید ہوتی ہے کہ میرے اوپر کسی نے احسان کیا یا میں کسی کے اوپر احسان کرتا ہوں تو میں وہ بھی ایک دن میرے اوپر احسان کرے گا مثلاً علم سکھایا اس کی خواہش ہوگی کہ اب میں اب اس کی شہرت ہو اس علم کی کفنا آدمی سے میں نے یہ علم سکھایا ہے احسان تو کر دیا پھر اس کے بعد خواہش احسان کی ہوتی ہے اور اس قدر شدید ہوتی ہے کہ بعض اوقات فی خواہش جو ہے وہ طبی صورت اختیار کر جاتی ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں کہ ایک احسان کیا جاتا ہے خود کو انسان بغیر خطرے میں ڈالے کے احسان کرتا ہے مثلا ایک انسان کے پاس مال ہے تو وہ احسان کرتے ہوئے دوسرے کو اپنے موال میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے دوسری دوسرا پہلو جو ہے وہ خود کو خطرے میں ڈال کر کسی کے اوپر احسان کیا جاتا ہے مثلاً کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو انسان اس گھر میں کود پڑے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسرے کی جان بچا لے تو یہ بھی ایک احسان ہے اور ایک نسبتاً اعلیٰ قسم کا احسان ہوگا لیکن آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو احسان بھی ہیں اور احسان بھی اللہ قسم کے احسان ہیں ایسے احسان نہیں ہیں کہ جو ہر آدمی کر سکتا ہو اور ہر حالت میں کر سکتا ہو ایسے احسان نہیں ہیں جو صرف عارضی ہوں عارضی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں احسانات صرف ایسے نہیں ہیں جو رشتہ داروں تک یا اپنے دوستوں تک محدود ہوئے احسانات ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں تک بھی ہوئے جن کو کہ وسلم نہیں جانتے تھے اور آج تک ان کے احسانات کا سلسلہ چل رہا ہے جن کو صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی نہیں جانتے تھے اور کوئی نفع کی امید آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں تھی اسی طرح تھی جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کے اوپر احسان کرتی ہے اور اس کو بھی کسی احسان کی یا احسان کے بدلے کی ضرورت نہیں ہوتی انتہائی جوش کے ساتھ اور احسان فرمایا کرتے تھے اور احسان ہیں آج کی لوگوں کی ذات کے اوپر اور ہمیشہ اور یا اکثر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے یہ احسان کیے بہترین احسانوں کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا ایسے رنگ میں احسانات کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی چند مثالیں ہم پیش کریں گے اس پروگرام میں تاکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان کا علم ہو سکے جی بہت بہت شکریہ آ, عبد الرشید انور صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اردو زبان میں اور پھر اتوار کی رات اے ایم فائیو تھرٹی پہ 10 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سامع کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبدالرشید انور صاحب اور عبدالنور عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں عبدالرشید عابد صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی درخشاں پہلو یعنی کہ آپ کے احسانات کے حوالے سے Uh, कुछ गुजारिशात बयान की हैं प्रोग्राम uh, में सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं प्रोग्राम uh, में शामिल होने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स के बाहर के सामने इनके लिए वन एट फाइव फाइव प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह आपको बताया गया कि Uh, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک عظیم الشان پہلو آپ کے احسانات کے بارے میں آپ نے ابتدائی کلمات بیان کیے پروگرام پروگرام یہ حوالے جو آپ نے بیان کیے پروگرام کے آغاز میں یہ آپ نے uh, ایک کتاب سے بیان کیے جو کہ دنیا کا محسن کے نام سے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام پہ موجود ہے غالباً اس وقت ہمارے پاس کوئی کالر موجود نہیں ہے تو پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں عبد النر عابد صاحب آپ سے گزارش کے اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں جی جزاکم اللہ سن الجزا حضرت اقدس مسیح ماحد علیہ السلۃ والسلام نے ایک نظم لکھی اور اس کا ایک شعر کچھ اس طرح ہے حضور فرماتے ہیں محمد پر ہماری جان فدا ہے کہ وہ کوئے سنم کا رہنما ہے اور کوے سنم خدا تعالی سنم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلا احسان اور سب سے بڑا احسان جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پہ کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا بتایا خدا تعالیٰ سے تعارف کرایا خدا جا. کون ہے خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کیا شرک کو ختم کیا تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار احسانات ہیں اس میں سے ایک احسان کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے پتہ بتایا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ملایا عرب کے حالات اس زمانے میں دیکھیں تو وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں جس قسم کی برائی کا نام لیا جا سکتا ہے وہ اس خطۂ عرض پہ موجود ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا یہ نمونہ تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا یہ نمونہ تھا کہ وہی لوگ جو برائیوں میں ملوث تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونے کی ڈلی بنا دیا اللہ تو یہ احسان تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری انسانیت پہ کہ خدا تعالیٰ کا جو تصور تھا لوگوں کے دلوں میں جو ادھورا تصور کہہ لیں یا پوری طرح واضح تصور نہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا توحید کا پرچار کیا اور اس میں بڑے واقعات ملتے ہیں خدا تعالیٰ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بھی دیکھنے کے لائق تھی ایک جنگ کے موقع پہ جب کچھ اس طرح کی سچویشن بنی جنگ عہد کی بات ہے تو مسلمانوں کو ایک جگہ پہ پناہ لینی پڑی اور کفار مکہ کے ایک سردار نے آ کر یہ پوچھا کہ کیا تم میں محمد موجود ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے وقت کی مصلحت سے اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ دے پھر پوچھا تم میں ابن, ابن ابھی کہافہ موجود ہے پھر کوئی جواب نہ ملا پھر تیسری دفعہ حضرت عمر کے بارے میں پوچھا گیا کوئی جواب نہ ملا اس پہ اس سردار نے اول الحبل کے نعرے لگائے کہ ہمارا جو بت ہے وہ غالب آگے اس بات کو سنتے ہی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے جواب دو کہ ہمارا خدا زندہ ہے تو یہ تڑپ تھی کہ اس طرح کے نازک موقع پہ دشمن سر پہ کھڑا ہے خدا تعالیٰ کے لیے جو غیرت تھی جو شرک کے لیے نفرت تھی وہ ایاح ہوتی ہے تو پہلا احسان جو اس کتاب میں حزر خلیفہ المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا وہ یہ کہ دنیا کو شرک سے دور کیا شرک کو ختم کیا اور توحید کو قائم کیا شرک اپنی اپنی جگہ پہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن دنیا اسے کوئی اچھائی کی نظر سے نہیں دیکھتی اب دنیا والے بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ جو چیز خود پیدا کردہ ہے وہ کسی کو فائدہ اس لحاظ سے کیا دے گی تو تعلق تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو پیدا کرنے والا ہے اور یہی وہ کانسپٹ تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جی. دو کالر ہمارے ساتھ ہیں سوالات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں پہلے کالر روحین صاحب ملت ملت روحین صاحب اسلام علیکم جی. جی سر جی جی مجھے یہ پوچھنا آپ کی آواز کچھ واضح نہیں ہے اگر آپ ریپیٹ کرتے اپنا سوال اور اگر ریڈیو آن ہے تو وہ بند کر دیں پلیز جی جی جی بند ہاں جی اب دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ہاں جی مجھے یہ پوچھنا ہے یہ جو جنگ خیبر میں یہ واقعہ میں بھی ایک پڑھ رہا تھا تو وہ کچھ اور انداز میں بتاتے ہیں تو اس کا ذرا خلاصہ کریں کہ کیا حقیقت ہو جائے تو جواب دینا آسان ہو جائے گا جی اگر آپ دیں کہ جو اتراز کرتے ہیں جو ہیں ہے تو بترا جی, وہ یہ کہتے کہ اسی اس کے والد اور بھائیوں اور خاوند کا قتل کیا تھا اور اس کے اسی دوسرے دل سے جو ہے شادی کر لی تھی okay. تو ठीक. کیا یہ ایسی یہ ہے بالکل سر بہت بہت شکریہ آپ کا سوال پہنچ گیا انشاءاللہ اللہ آپ کے سوال کی طرف آئیں گے لیکن پہلے ہم ناصر صاحب کا بھی سوال لیں گے ناصر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ سب کو بھی السّلام علیکم وعلیکم السّلام اچھا میں جی ابھی سن رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان جو انہوں نے بکیں لکھی ہیں حضرانے تو قرآن تو سارا نبی صلی کی سیرت سے برباد سیرت تو یہ ہوتی ہے یہ کہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں دیکھو آپ ٹوٹلی totally نبی صلی اللہ کی سیرت کے اگینسٹ جا رہے کیونکہ قرآن اور نبی صلی اللہ حدیث ہے تو کہہ رہی نبی صلی اللہ آخری نبی آخری نبی جی کوئی نبی نہیں آنا رائٹ تو پھر یہ محبت کا اصول تو نہیں نہ ہوا یہ تو آپ اگینسٹ جا رہے اس کی سیرت جی ٹھیک ہے جی, جی. بالکل بالکل ٹھیک ہے ناصر صاحب آپ کا سوال بھی آگے آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے لیکن پہلے الرشید انور صاحب سے گزارش کہ روہین صاحب کا سوال کہ جنگ خیبر کے حوالے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے شادی کے سلسلے میں جو یہ بات مشرقین نے مشہور کی ہوئی کہ پہلے ایک دن پہلے ان کے والد اور بھائی وغیرہ کا قتل اور اگلے دن شادی تو اس میں کتنی کی حقیقت ہے یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا اور جنگ خیبر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی جو ہے وہ اگلے ہی دن کر لی تھی جی پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ غیر مشرقہ کے ساتھ کوئی عدت کی شرط ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو شخص تھا جس کی یہ بیوی تھی وہ شخص تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انتہائی ظالم شخص تھا اور اس نے حضرت صفیہ کو قید کر رکھا تھا ایک لمبے عرصہ کے سے تقریباً ایک سال کا وقت بتایا جاتا ہے اور ایک لمبے عرصہ تک قید میں رہنے کے ساتھ وجہ سے ان کے ساتھ اس کے کسی قسم کے تعلقات نہیں تھے اور اس شخص نے بغاوت کی تھی عمرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس بغاوت کی وجہ سے آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب خیبر کی فتح ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو یہ ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں اور حضرت ان کا بھائی خود اس بات کی گواہی دیتا ہے اس کا بادشاہ کی کہ یہ شخص باغی تھا اور یہ شخص آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مخالف تھا اور اس صورت میں یہ شادی ہوئی تو چونکہ یہ واقعہ اس انداز میں آیا ہے تو میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے دو مثالوں کے ساتھ کر دی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد ناصر صاحب کا سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی جانے والی کتب تو بتا رہے ہیں لیکن قرآن شریف آپ کو آخری نبی کہتا ہے اور قرآن شریف ہی اصل سیرت ہے جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے تو کچھ تضاد ہے کچھ اس طریقے کا سوال ہے ان کا ناصر صاحب جس طرف بات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں जी. وہ ہمارے سامعین سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور یہ کوئی ان کا نرالا رنگ ہے جو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے تو اچھی طرح جانتے ہیں اور اب سامعین کو بھی ان کے رنگ کا پتا ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شعر ہے وہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے اس سچویشن میں کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنوع نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے جی ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی خوبیاں بیان کریں قرآن کریم کے فضائل بیان کریں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بولیں ناصر صاحب اور ان کے جو احباب ہیں ان کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ احمدی کیوں بول رہے ہیں جی تو یہ ان کی جو اصل جو درد ہے اس کی یہ رگ ہے تو ناصر صاحب بڑی عزت سے آپ کی خدمت میں میں یہ پیش کر دوں کہ قرآن کریم آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ نہیں کرتا چیدہ چیدہ مضامين بتاتا ہے لائنیں واضح کرتا ہے پھر کیا وجہ تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اکابر علماء ہیں انہوں نے سیرتیں لکھی اگر سیرت کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر انہوں نے کیوں لکھی اور ہم جو بات کر رہے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اور جہاں تک آپ کا جو سوال ہے کہ احمدی آ حضرت صلی اللہ علیہ و کو آخری نبی نہیں سمجھتے تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور آپ پتہ نہیں اس جھوٹ سے باز کیوں نہیں آتے پرانے علماء یا جید علماء جتنے بھی پرانے گزرے ہیں ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں شریعت کے لحاظ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحابہ کے حوالے ہم متعدد بار ریڈیو پروگرامس میں بتا چکے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں شریعت اور ہم جماعت احمدیہ اس پہ دل و جان سے ایمان رکھتی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یا ان کی شریعت کو چھوڑ کے اور دوسرا نبی نہیں آتا جو تضاد کی بات ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کو جو قرآن کریم کہتا ہے شریعت مسفی پہ تھے جو قرآن کریم کہتا ہے بنی اسرائیل میں تھے آپ ان کو اٹھا کر تو امت محمدیہ میں لے کر آتے ہیں تو تضاد آپ کی طرف ہے نہ کہ ہماری طرف تو جتنے بھی جیت علماء گزرے ہیں جس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد علماء کی ایک لائن ہے جو یہ بات کرتی ہے کہ ختم نبوت سے مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا اس لحاظ سے ہے کہ وہ آخری شری نبی ہیں اور ذلی نبوت کا دعویٰ یا ذلی نبوت ہونا یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتا نہیں بلکہ اضافہ کرتا ہے اس میں تو تضاد ہماری طرف نہیں تضاد آپ کی ٹوکڑی میں ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ و کے حسین پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس میں بھی ہمارے سے الجھن محسوس ہوتی ہے بہت بہت شکریہ رابط صاحب سامر کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے کے درمیان اور اتوار کی شام آٹھ سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز 9 سے ساڑھے نو کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب عبدالرشید انور صاحب اور عبد النور عابد صاحب موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے एहसानत के मौजू पे आज का प्रोग्राम चल रहा है प्रोग्राम के आगाज़ में अब्दुलरशीद अनवर साहब और अब्दुलरब साहब ने इसी हवाले से इब्तारी गुजारिश पेश की थी आपसे गुजारिश के प्रोग्राम के अख्ताम तक यानी कि तकरीबन अब से मजीद चालीस पैंतालीस मिनट तक आप इसी हवाले से ही अगर सवाल करें तो मुनासिब रहेगा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फ़ोर वन के बाहर के सामान के लिए वन فور ون زیرو سکس ایک ایمیل ہمیں موصول ہوئی ہے رحمت اللہ صاحب کی یہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ پہلا اجماع امت تھا وہ غالباً گزشتہ تمام انبیاء کی وفات کے حوالے سے تھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ اجماع امت دیگر تمام اسلامی فرقوں میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے <coughs> یہ بالکل ابتدائی واقعہ ہے اور ابتدا میں صحابہ کرام کا اس بات پہ متفق ہونا ایک ایسے اجماع کی مثال ہمارے سامنے دیتا ہے جو کسی اور اجماع یا کسی اور بات کے لیے اس قدر اجماع اور اس قدر اتفاق والا اجماع ہمیں نظر نہیں آتا تو اس لحاظ سے جو فرقے بنے وہ بعد میں بنے ابتدائی طور پر جو اسلام کے نمائندگان تھے وہ سارے کے سارے اس وقت متفق ہیں اس بات کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر کسی کی طرف سے اس کا انکار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اب تو اس کا انکار ہی کرے گا نا اگر کوئی کرے گا تو تو کسی کی طرف سے نہ انکار ہے نہ ہو سکتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی بتایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ پیش کر دیا ایسا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا اس کی وجہ سے کہ ایک جو ایکسیپشنل مطلب اس کا جو نکل سکتا تھا حضرت عمر نے وہ سمجھ لیا جی. اور حضرت ابو بکر نے آ کے اس ایکسیپشن کی بھی نیگیشن کر دی کہ یہ جو تم ایکسیپشن سمجھ رہے ہو یہ غلط ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء فوت ہو گئے اگر یہاں پر آن، آن، تمام انبیاء سے کہ کوئی ایکسیپشن ہوتی تو حضرت عمر فوراً کہتے حیثت تو زندہ ہیں جی. یا دوسرے صحابہ کہتے ہیں ان میں سے وہ تو زندہ ہیں ان میں سے سب کا اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام نمائندگان اسلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق تھا جی بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ٹیلی فون لائن پہ ان کا سوال لیتے ہیں ایجاز صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی و اللہ و برکاتہ جی سر یہ سوال ہے اگر ریڈیو بند کر دیں ہمیشہ میں بند کر دیتا ہوں اچھا ہر قوم کے لیے نبی بھی آتے رہے ہیں وہ آخری نبی ہیں اور پوری دنیا کے لیے وہ رحمۃ اللہ علم آپ کے نبی مرزا غلام احمد خاجانی صاحب اس زمانے میں آئے جب مسلمان سارے پکڑے ہوئے تھے گنا پھیلا ہوا تھا کچھ بھی. اگر ان تمام حالات کو اگر آپ کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں جہاں پہ اس وقت یہ دنیا دوزخ کے اس کنارے تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں سوائے گناہ کے کچھ اور چیز باقی رہ نہیں گئی فرقے بن گئے ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے قتل کرنے والا اس کو یہ نہیں پتا وہ قتل کیوں کر رہا ہے قتل ہونے والا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قتل کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ شاید آپ کسی اور نبی کے بھی آنے کا وقت ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھر ہے بہت بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کا سوال ہم عبدالنورابید صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں عبدالنورابی صاحب وہ یہ کہتے ہیں حالات تو پہلے سے بھی زیادہ نازک ہو چکے ہیں بالکل حالات تو واقعی نازک ہیں اور جو انہوں نے نقش آن آن حضرت, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے کہ جس میں قتل و غارت ہوگا اور دوسری تیسری برائیاں پھیل جائیں گی اور اسلام جو ہے وہ فرقے در فر کے اس کے اندر بٹ جائے گا آ, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے جی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کیا آج نبی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اللہ عالم و حصو یج اللہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت کو رسالت کو کہاں کب اور کیسے رکھنا ہے تو اب اگر آج اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتا ہے تو سو بسم اللہ لیکن جو پہلے نبی آیا ہے اس کو پہلے مان لیں اور جی. اعجاز صاحب الحمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کے مطابق جہاں پہ انہوں نے آخری زمانے میں ان قتل و غارت اور خون ریزی اور اس طرح کی جو بتائیں وہاں پہ خوشخبریاں بھی دی ہیں فرمایا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو وہ اس کے بعد ایک خلافت کا سلسلہ بھی چلے گا سما تکون و خلافت علامہج نبوع اور جو خلافت ہے وہ نبوت کا ہی تتمہ ہوا کرتی ہے جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ہمارے پانچویں خلیفہ موجود ہیں لندن میں ہمارا ہیڈ ہے اور تبلیغ کا مسائی کا خدمت خلق کا دنیا کو توحید کی طرف کھینچنے کا یہ کام ہم کر رہے ہیں اور آپ کا جو یہ پہلو ہے کہ آج زیادہ ضرورت تھی تو آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اسی نبوت کو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ نے جو ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ آپ کے نبی تو ہم ان کو نبی سمجھتے ہیں لیکن وہ نبی آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی عین پیش پیشن گوئیوں کے مطابق ہیں تو وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں سمجھیں اور اس پہ غور کریں تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و کی نبوحت کو ہی آگے بڑھانے والے ہیں وہ آپ کے بھی نبی ہیں جی بہت شکریہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اصل میں یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے یہ سوال تو ان پہ بھی بنتا ہے جو مسلمان ہے ہر مسلمان پہ یہ سوال بنتا ہے کہ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے خدا تعالیٰ نے کیوں ہوا? ایک نبی کو اب نہیں بھیجا جی اس کا جواب تو پہلے ان کو دینا چاہیے لیکن اس کی ایک اور طریقے سے بھی ہم دیکھ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ آمر صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں نہ پہلے کوئی نبی ان سے بڑا گزرا نہ آئندہ کبھی آئے گا جو مرضی مقام ہم حضرت مسیح مودۃ وسلام مرزت حضرت مرزا غلام احمد کو دے لیں ہم نے کبھی بھی حضرت مرزا غلام احمد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قرار نہیں دیا نعوذ باللہ من منظالک ہم تو ان کو ان کا غلام کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے سکسٹی تھری ایئرس زندہ رہے تریسٹھ سال تک تو کیا 63 سال میں تمام دنیا کو مسلمان بنا لیا تھا آپ نے جی کیا باقی دنیا کے حالات وہی جہالت والے نہیں تھے اگر باقی دنیا کے حالات جہالت والے تھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہو چکی تھی اور وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے تو کیا ہم نازب اللہ یہ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی فوراً آ جانا چاہیے تھا یقیناً نہیں اللہ تعالیٰ جیسا کہ نور عبد صاحب نے بتایا ابھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کس وقت اور کیسے کسی نبی کو بھیجنا ہے جی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے جو نبی آتا ہے پھر اس کے وقت کے لحاظ سے کس طرح پورے ہونے ہیں بڑی ہی نمایاں انداز میں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کو بھیجا جو کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے موافق ہی وہ خلافت بھی آ گئی جب یہ وعدے پورے ہوتے نظر آتے ہیں تو کیا ہم یہ نہ یقین کریں کہ دوسرے وعدے بھی جو اللہ تعالیٰ نے پورے ہمیں عطا کیے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے ہمیں تو اس بات پر یقین ہے کیونکہ ہم نے وعدوں کو پورے ہوتا دیکھا ہے اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ باقی وعدے بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات لیتے ہیں پہلے ناصر صاحب ہیں ناصر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام سب کو بھی اسلام علیکم وعلیکم السلام ادو جی میرا میں صرف سیکھنے کی غیر سے سوال کرتا ہوں پلیز مجھے غصہ نہ کیا کرو میری باتوں کا پلیز میں دیکھو آپ کی بات صحیح ہے کہ شریعت شرعی شرع نبی نہیں آئیں گے شریع مکمل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سے زیادہ حدیثے آپ کو دکھا پڑھا سکتا ہوں جہاں لکھا ہوا نبی صلی اللہ کا میں آپ کی نبی ہوں اور آپ ایک بھی بتا دو کہ غیر شریح نبی آئے گا میرے بعد یہ بتا دو اور دیکھو قرآن کی روح سے جب شریع مکمل دین مکمل اسلام مکمل ہر چیز جب مکمل ہو گئی ہے تو جب قرآن آپ بہترین اچھائی کے لیے برائی کو روکنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے یہ میرا آپ کا ہر ایک کا کام ہے یہ صرف دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم نبی بن کے کریں گے ہم امتی بن کے نبیوں والا کام کریں گے یہ ایک قرآن کے روح سے یہ جب بالکل صحیح ہے ناصر صاحب آپ کا سوال گیا, ابھی اب اس کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے ہم لیں گے جی وعلیکم بھائی سب سے پہلے تو کے کفر نہیں ہے دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں امتی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے بعد صحابہ کرام صحابہ کرام کے بعد تاباہی تابا تابہ کتنے ایسے امتی نبی ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ کے نبی کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ ان کو مانتے نہیں تو اس کا مطلب آپ کا بھی سوال پہنچ گیا جی عبدالرشید انور صاحب سے گزارش کے پہلے ناصر صاحب کا سوال کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں احادیث میں ہے کہ نبی نہیں آ سکتا احادیث میں کوئی کو دیکھنا ہے قرآن کو دیکھنا ہے آپ جس کو مرضی دیکھیں اگر آپ کو بات ماننی ہے تو آپ مانیں گے اگر نہیں ماننی نہ آپ قرآن کی بات مانیں گے نہ آپ حدیث کی بات مانیں گے ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے اس سے بڑھ کر نہ کوئی شان ہے نہ ہو سکتی ہے بے شک آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بار بار جب عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر دی اور ایسے زوردار الفاظ میں وہ خبر دی تو وہ کیا بھول گئے تھے نوزب اللہ ذالک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور مسلم کی احدیث جو بہت ہی کلیئر ہے چار دفعہ عیسیٰ کو آنے والے کو نبی قرار دیا اب آپ یہ ہماری الجھن دور کر دیں چونکہ سوال دونوں کا ایک جیسا ہے جی آپ ہماری الجھن دور کر دیں کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے اور آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے کا مطلب یہ ہے کہ آن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کے نزدیک دو سو سے زائد احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا آن کے بعد تو پھر عیسی نے کیسے آنا ہے اور اس کے بارے میں بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اور صحیح احادیث موجود ہیں مسلم میں موجود ہے اب اور کیا چاہیے آپ کو آپ ہمیں یہ الجھن دور کریں ہماری جی بہت بہت شکریہ عبداللہ رابط صاحب امین صاحب کے سوال کا پہلا حصہ دوسرے کا تو جواب آ گیا. پہلا حصہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے کفر ना, ہونے پہ یہ صنعت ہے کہ آپ لوگوں کا ہیڈ کواٹر ایک کفریہ ملک میں ہے یہ بڑی انہوں نے چھوتی بات کی ہے نئی بات اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی نئی بات ہے تو مجھے تو اس کا بتا ہے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو ہیڈ بنایا تھا وہاں مشرق بھی تھے وہاں یہودی بھی تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی تھے تو حضرت صلی اللہ وسلم نے اس جگہ پہ لی ہے اور توحید کا پرچار کیا ہے کتنے مسلمان تھے اس وقت مدینہ میں کچھ بھی نہیں بالکل بالکل وہ <laughs> بہتر کے قریب مسلمان جو ان کو وہاں سیاسی بنا اور پھر سردار بنایا یہ امین صاحب یہ آپ کا ایک طریق ہے جس پہ آپ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ عناصر صاحب کو بھی انہوں نے یہ یہ اور ان کا سوال کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ میں سوال سیکھنے کی خاطر کرتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ ہر پروگرام میں یہی ان کی ہوتی ہے کہ مجھے دو سو سے زیادہ حدیثیں ہیں ان کو بے شمار دفعہ کہا کہ ہماری ای میل ایڈریس لیں اور اس پہ بھیجیں آج تک تو نہیں انہوں نے بھیجے ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کا کول ان کے سامنے ہے احادیث پورا پروگرام ہم نے تین گھنٹے کا اس میں ناصر صاحب بھی کال پہ موجود تھے مجھے اچھی طرح حدیث حادیط صاحب بھی تھے हुँ. رشید انور صاحب بھی تھے میں بھی تھا پورا تین گھنٹے کا پروگرام ہم نے ان پہ کیا ہے اور ساری تو اگر وہی رشید انور صاحب والی بات جنہوں نے نہیں سمجھنا انہوں نے نہیں سمجھنا جو مرضی کر لیں تو اب بہرحال ان, ان کے ساتھ لیکن امین صاحب نے جو اچھوتا نقطہ بیان کیا ہے آ, ان پہ ہم آفرین کہہ سکتے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ان کے خدا کو مارنا جی یہ جس خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلم یسوع مسیح خدا تھا ہم اس کے خدا کو مارتے ہیں تو آپ کا جو رخ جا رہا ہے کہ ان میں بیٹھ کے تو آپ لوگ تبلیغ یہ کہاں کی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے گڑھ میں بیٹھ کے اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں ان کے گڑھ میں بیٹھ کے ہر سال وہاں پہ ہمارا جلسہ سالانہ ہوتا ہے ایم ٹی اے پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے ہر ملک میں دیکھا جاتا ہے جلسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں دورے ہوتے ہیں اب کہاں تک جماتے ہیں کی ترقیوں کو روکیں گے یہ ایک جلن ہے جو نکلتی رہے گی اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کے ملکوں میں بیٹھ کے اب کس کا دل نہیں کرتا کہ ہم سنڈے والے دن سیٹرڈے والے دن گھروں میں بیٹھیں پورے کینیڈا میں خدام الحمدیہ جو خدام الحمدیہ آپ کے لیے امین صاحب کوئی نیٹرم ہوگی لیکن ہمارا جماعت میں ایک سسٹم ہے پندرہ سال سے چالیس سال کی جو عمر کے نوجوان ہیں ان کی ایک تنظیم ہے ان کو کہتے ہیں خدام الحمدیہ اور اسی طرح سے سات سال سے جو پندرہ سال کے ہیں ان کو اطفال الحمدیہ تو اطفال الحمدیہ اور خدام الحمدیہ پورے کینیڈا میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم توحید کا پیغام آ حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی جو جو مبارک چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں کل کل ہے وہ کل so, فجر کے بعد ان کا پروگرام شروع ہوگا شام تک اب ایک دن چھٹی کا ملتا ہے اس طرح کے ملکوں میں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ بھی تو یہاں پہ سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکسی چلا لینا اور مارکجز پوری کر لینا یہ تو سارے کرتے ہیں لیکن اسلام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اسلام کا درد ہے ہمارے دل میں ہم اس کے لیے زندگیاں بھی وقف کرتے ہیں ہم باہر بھی نکلتے ہیں ہم کام بھی کرتے ہیں آپ کو الجھن اور آپ کو جلن اس لیے ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و کا آج جو پیغام پوری دنیا میں کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ جماعت ہم دیا ہے آپ نے مسلمان ملک کی بات کی کون سا مسلمان ملک اس طرح تبلیغ کرتا ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کس ملک کی بات کر رہے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہجرت بھی ہوا کرتی ہے سارے کام ہوتے ہیں ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو جماعت جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو شاگرد نے جو پایا استاد کی بدولت ہے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے جی میں ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا انہوں نے بڑا ہی زبردست اپنی طرف سے فکرہ کہا ہے کادیانیت کے کا, کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کادیانیت کا ہیڈ کوارٹر ایک کافر ملک میں ہے بلکھا. مجھے یہ بتائیں کس کتاب میں قرآن کریم کی کس آیت میں آ, کس حدیث کے مطابق یہ دلیل انہوں نے لی کہ ان, اس دلیل کو کافی سمجھا کہ یہ ایک کافر ہونے کی دل, کافی دلیل ہے جی. کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہیڈ کوارٹر کسی جماعت کا کافر ملک میں ہو تو وہ بھی کافر ہو جاتی ہے کس حدیث میں یہ لکھا ہے ابھی عبد صاحب نے تو یہ مثال دے دی کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے اسلام کا ہیڈ کوارٹر بنایا جاتا ہے تو کتنے لوگ مسلمان تھے کتنے مشرق تھے کتنے عیسائی تھے تو کیا نوزب اللہ ذالک ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا کو فرض ہوئی جی बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद फ़राज का शेर याद आ रहा है शिकवा त शब्स से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते दलाए जाते, दलाए जाते। दलाए। बेशक कुफ्रिया मुल्क हो और उनका हेडकोार्टर हो आ, अगर एक दिया जल जाए तो उससे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलनी शुरू हो ही जाती है आ, मलिक सफ़ी साहब की ई मेल मौसू हुई है वो ये पूछना चाह रहे हैं बल्कि उनका एक तबसरा है गालिबन وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یعنی وقت کی ضرورت کا آپ کو بھی احساس ہے کہ زمانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معمور کو بھیجے بالکل نہیں ان کی جو سوال ہیں ان کے یہاں ہیں یہ باتیں اور یہ ہیڈ کے کی بات کرتے ہیں ہم ہیڈ میں بیٹھ کے جو ان کے روٹس ہیں ملکوں میں امریکہ کینیڈا اس کے علاوہ جو اب عیسائیت کا جو گڑھ سمجھا جاتا ہے شمالی امریکہ جی اس ان ملکوں میں جا کے تبلی کل ایک میسج آیا اس میں میرے کلاس میٹ ہیں ان کا نام وی عبد نور ہے جی تو کل ایک بیت کروائی ماشاء جی اسلام میں احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں لوگ تو صرف جلن اس بات کی ہے کہ ہم جو روحانی چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا یہ یہ احمدیت کیوں کر رہی ہے ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے اس لیے یہ جلن اٹھتی ہے اصل میں ان کو جوش ہے حضرت مرزا غلام احمد پہ حملہ کرنے کا جوش ہے حضرت مرزا غلام احمد کو اور ان کے جو متبین ہیں ان کو کافر قرار دینے کا لیکن ہوا ہو یہ جاتا ہے ان سے بغیر سوچے کہ کہ یہ حملہ مرزا غلام احمد پہ نہیں کر رہے ہوتے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفی سلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں جو اعتراض وہ کرتے ہیں مرزا غلام احمد پہ وہ سوچتے نہیں کیا یہی اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آتا کیا یہی اعتراض اسلام پر نہیں آتا ایسے لوگوں کو تو واقعی ندامت سے خدا تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے اور بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے اس قسم کے اعتراضات کرنے سے پہلے کہ اعتراض کس پہ کر دیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جی ان کے, با... ان کے سوال کا ایک حصہ جو تھا وہ رہ گیا تھا انہوں نے دو چار نام لیے اور انہوں, جی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ وہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحم علیہ السلام کو جہاں مبوس کیا وہاں دو چیزیں جماعت حمدیہ کو دی۔ ایک حضرت مسیح مودلام کا مقام نبوت ذلی طور پہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں ان کے نیچے ہے اس کے تحت ہے دوسرا جو انعام دیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت کا جی تو یہ ایسی چیزیں ہیں دو جو لازم ملزوم ہیں ہم ایک کو چھوڑ کے دوسری کو نہیں پکڑ سکتے تو جہاں ہم حضرت اقدس مسیحم علیہ صاحب کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں وہاں پہ خلافت پہ بھی ہمارا ایمان ہے جی اور اگر کوئی اس سے ہٹ کے اپنی ذاتی مسائل کی وجہ سے یا ذاتی رکابت کی وجہ سے کوئی سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور کوئی اس طرح کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے ہمارے سامنے واضح گائیڈ لائنس رکھی ہوئی ہیں ہمارا رجوع ہمیشہ قرآن کریم کی طرف ہوتا ہے وہ حضرت موس علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اور ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو اپنے دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا اسی طرح الفاظ ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو دلیل تھی وہ محفوظ کر لی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ یہ جھوٹا ہے تو اس کا جو وبال ہے وہ اس کے سر پہ پڑے گا جی اگر یہ سچا ہے تو یقین رکھو کہ جو سچائی کا جو نور ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے تو اگر تو وہ اپنے اپنے مقام میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو مقام ہے اس کو واضح کر دے گا جی ٹھیک جس طرح حضرت مسیم علیہ صاحۃ نے کیا براہین قاتیہ کے ساتھ کاٹ ڈالنے والے جو براہین ہیں تیغ تیز والے ان کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہے اگر وہ نبی ہیں تو وہ ان کی صداقت سامنے اس میں مسئلے والی کون سی بات جے اگر جے کوئی کہتا ہے تو وہ ثابت کر لے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی جو مقام ہے اس کو واضح کر دے گا اس میں وہ رنگ نظر آ جائے گا جی تو اس میں آپ کو اور مجھے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک جماعت احمدیہ کے عقائد کی بات ہے دو چیزیں بڑی واضح ہیں جو حضرت مسیم علیہ صاحۃ کی تحریرات سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی احادیث کے عین مطابق ہیں نمبر ایک آنے والا نبی ہوگا مسلم کی حدیث ہے اس میں چار دفعہ یہ صاحب نے جو بات کی تھی چار دفعہ آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا ہے پھر اسی طرح میں نے دوسری عدیض کا پہلے ذکر کر دیا کہ اس کے بعد ایک خلافت ہوگی جو نبوت کی نہج پہ ہوگی تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں. ہمارا ان دونوں پہ اب یہ پیغامیوں کی مثال لے لیں لاہوریوں کی لے لیں تو وہ اصل میں ہمیں چھوڑ کے آپ کی طرف آتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک کسی چیز کو بھی چھوڑتا ہے تو وہ تو آدھا آپ کی طرف ہوا. تو وہ آپ کا گروپ ہے ہمارا نہیں ہے اس اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں جی بہت بہت شکریہ عبد الراب صاحب میں مولانا عبدالرشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مزید وضاحت کرتے ہیں جس طرح ابھی عبد صاحب نے بتایا کہ کل یوم تبلیغ کینیڈا میں منایا جا رہا ہے خاص طور پہ خدام الہمدیہ اور اطفال الہمدیہ ینگسٹرس جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور اسلام کا پیغام آ, امن کا پیغام آ, باقی کی کینیڈا تک پہنچا رہے ہیں آ, کچھ اور پروگرام بھی ہیں جس میں چالیس سال سے اوپر کے افراد خواتین وغیرہ کے لیے بھی ہے کچھ خاص پروگرام کے گھروں پہ وہ بلائیں اگر آپ اس بارے میں بھی مزید کچھ بس دیکھیں تبلیغ م. ایک فریضہ ہے جو پیغام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا وہ نبی اس قدر اس پیغام کے بارے میں حساس تھا اور اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کو اس کا محاسبہ خود کرتا رہتا تھا کہ لوگوں سے بھی آخر پر بھی دع ساری زندگی تبلیغ کرنے کے بعد آخر پر بھی پوچھا حل بلگ بل تو کیا میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جب صحابہ نے سب نے مل کے کہا تو آپ کو اس کے ساتھ بھی کافی اطمینان ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کو پیش کیا کہ اے خدا سن لے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنے سروں کے اوپر یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے ان لوگوں تک جن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں جو غلط خبریں بھی ملی ہیں یا خبریں نہیں ملیں ان کو ہم وہ پیغام پہنچائیں گے ان تک وہ قرآن کریم کو کی تفصیل پہنچائیں گے قرآن کریم کے تراجم پہنچائیں گے جن کو قرآن کریم نہیں مل سکا یا جن تک غلط انداز میں قرآن کریم پہنچا ان تک آذر صلی اللہ علیہ وسلم کا عسوہ پہنچائیں گے جن تک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا نہیں پہنچا ہماری مختلف طریق سے اس کے اس سلسلہ میں کوششیں ہوتی رہتی ہیں تو آج ان کوششوں کے سلسلہ میں انشاءاللہ کل ہماری جماعت کے اکثر افراد نکلیں گے اور کوشش یہ ہے کہ سو فیصد لوگ نکلیں جو کہ چالیس سال اور پندرہ سال اور چالیس سال کے درمیان ہوں گے وہ بھی اور سات سال سے پندرہ سال, سال کے بچے بھی نکلیں گے اور اس سے زائد عمر کے چونکہ موسم ایسا ہے جو کہ شاید زائد عمر والے افراد کے لیے مناسب نہ ہو صحت کے لحاظ سے ان کے لیے یہ اجازت ہے ان کے لیے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے لوگوں کو دعوت دیں اور بیٹھے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں اور ان تک وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں وہ جذبہ وہ روح اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ان تک وہ پیغام پوری طرح سے پہنچ سکے جی بہت بہت شکریہ دو کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کے سوالات لیتے ہیں پہلے اعجاز صاحب اجاز صاحب السلام علیکم جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنیں ایجاز صاحب پھر آپ سے گزارش کریڈیو اگر ماری. آپ پلیز Uh, پہلا سوال تو یہی ہے کہ, جی, کہ یہ, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ممالک میں جائے جہاں پہ اسلام کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور وہاں پہ جا کے تبلیغ کرے اگر آپ, آپ, کو موقع تو آپ کر رہے ہیں باقیوں کو موقع ملتا ہے تو وہ کریں تو سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ عقیق کرتا ہوں کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ جا کے بغیر مسلم ممالک میں جا کے تبلیغ کرے جی. دوسرا جو جو میں اکثر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور اس کا مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا آپ انہی کو جواب دیتے ہیں جو کہ حدیثوں کے ریفرنس دیتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے امام مہدی نے آنا میں کہتا ہوں قرآن کی توجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت ہو چکے ہیں انہوں نے دوبارہ واپس نہیں آنا قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ جی کہ امام مہدی نے نہیں آنا حضور ر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی اور ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنا پیغام سب صحابہ سے پوچھ لیا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے حضور کو آقت بھی کہتے ہیں کہ جی کے سیل لگانے والا یا جس کے اوپر سیل ہو گئی سیل کو وہی شخص کھول سکتا ہے یا اس سے کوئی بڑا نبی ہو یا اس سے کوئی بڑی اتھارٹی ہو تو میرا یہ سوال ہے کہ میرے جیسا بندہ جو یہ بلیو کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں آنا امام مہدی نے بھی نہیں آنا تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ز... پہلے میرا سوال یہی تھا کہ اب حالات وہ ہیں کہ جی کہ جس میں نبی کو آنا چاہیے اب میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تمام چیزیں پیغام وغیرہ جب پہنچ چکے ہیں تو پھر کسی نبی کی کیا ضرورت جی بہت بہت شکریہ جان صاحب Uh, السلام علیکم ہلو جی السّلام علیکم جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی حال ہی نیک, نیک, آ, جسنے, آ, کے, میں نے تصویر دیکھی تھی جس میں تو ان سب کی تصویر تھی سو, تو کیا آپ لوگ کسی نقطۂ نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ آپ لوگ وہاں انوائٹ کا, کا جاوید صاحب کا سوال سمجھ نہیں آ رہا اگر آپ زرا, ریڈیو تو وہ بند کر دیں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حال ہی میں کیا آپ لوگ کی سعودیہ میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ لوگ کسی نقطے پہ, پہ پہنچے ہیں اور کوئی جو ہے وہ انہوں میں آپ کو ایکسپٹ کر لیا آپ نے انہوں نے تو پلیز پہلے, پہلی چیز تو یہ بتائیں کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آپ اپنے اہمیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ایک آپ کے اینٹی ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر یہاں پر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے میرا دوست ہے اب میں آپ کا پروگرام سنا دوں تو وہ کہیں گے یار یہ تو خود بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے تو ابھی یہ ختم بھی ہو جانا چاہیے ہم کسی نقطے پہ آ جائیں اور پھر ہم ٹرمپ کو روتے پھر ہم دوسروں کو روتے تو یہ کچھ جی, کیوں یہ ختم بھی ہو جائے بالکل بلکل صحیح ہے جناب جاوید صاحب تھوڑی چیزیں آپ مان لیں تھوڑی چیزیں وہ مان جی جناب بالکل صحیح ہے جی جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے دونوں سوالات پہنچ گئے ان کی طرف ہم آتے ہیں پہلے اعجاز صاحب کا سوال دو سوالات تو نہیں ان کا ایک ہی سوال ہے عبد النورابی صاحب سے میری گزارش کہ وہ اگر یہ بتائیں ایک تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ واقعی فرض ہے اور غیر مسلم ممالک میں جا کے کرنی چاہیے آپ کو موقع مل گیا کہیں پہ بھی موقع مل جائے وہیں کرنی چاہیے لیکن ان کا اصل سوال یہ ہے کہ جب پیغام پہنچ چکا ہے دنیا بھر میں تو پھر اجاز صاحب کا یہ جو سوال ہے یہ حدیث کو نہیں مانتے اور نام مانتے کہتے کہتے بھی بعض باتیں ایسی کر دیتے ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں مثلا میں پچھلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی تھی اور مصباح صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول جو کہہ دے تو وہ مسلمان ہوتا ہے جی. تو ہم نے بھی ان سے یہ درخواست کی تھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بات ہوگی وہی اٹل ہے جو ہم بھی مانتے ہیں تو قرآن کریم میں یہ کلمہ دکھا دیں کہ جو لا الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ مسلمان ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذکر آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک عاقب بھی ہوگا تو یہ ان کو کہاں سے پتہ لگا جی ٹھیک اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے سوال کا جواب کو نہیں دیتا یہ ان کی بات غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات سے ان کو متعدد بار صورت نساء کی آٹھ نمبر ستر کا حوالہ دے چکے ہیں جس میں مستقبل کے بارے میں یا جو ضبیر استعمال ہوئی ہے وہ مضارے کی ہے میں یوتی اللہ و رسول تو اگر تھوڑا سا بھی ان کو شغف ہے گرامر کے ساتھ تو یوتی جو سیدھا وہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ مضارے کا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ چیز ہو زبان حال اور زمانۂ بالکل زمانہ حال اور زمانۂ مستقبل اور وہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے بسم اللہ رحم الرحیم و مئی یوت اللہ و رسول جو اللہ تعالیٰ کی اطاد کرتا ہے اور اررسول خاص کر دیا مانی آ حضرت صلی اللّہ علیہ و تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا چار میں سے ان کے اندر شامل ہوں گے مننبی نا و صدیقینہ و شہدائے یہ چار انعامات ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ کی سلم سے مطابق جی قرآن کریم پہ آپ بات کرتے ہیں آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نوز اللہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ ہائی رینک دینا ہی نہیں تو پھر اس کا ذکر کیوں کیا جی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب کے جاوید صاحب کے سوال سے پہلے میں ایک چھوٹا سا چونکہ حصہ رہ گیا ان کا جی جی انہوں نے کہا ہے کہ سیل لگ گئی اور جب سیل لگ گئی تو اتھارٹی کون بڑی ہے جو آ کے اس سیل کو توڑے گی جے جی ہم صاحب بات یہ ہے کہ دو معنی ہیں اس لفظ خاتم کے آپ اس کو غلط سمجھے ہیں کہ ہم سیل کو توڑنا چاہتے ہیں خاتم کا ایک معنی اور بھی ہیں خاتم کے ایک معنی مہر کے ہیں جو تصدیق کے لیے آتی ہے اور اگر کسی لفافے کے اوپر سیل لگائی جائے اور اس کے اوپر سٹیمپ نہ ہو تو وہ خاتم مراد نہیں ہے ٹھیک جی. ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان سے بڑی نہ کوئی اتھارٹی ہے نہ کوئی ہو سکتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سیل کو نہیں توڑا نہ ہم نے توڑنا ہے جو کچھ سیل کے اندر موجود ہے ہم اسی کے مطابق ہیں نہ باہر سے کوئی چیز داخل ہوئی نہ اندر سے کوئی چیز باہر گئی نہ کوئی چیز کم ہوئی نہ کوئی چیز زیادہ ہوئی تو یہ مراد ہے سیل سے نہ کہ یہ کہ کوئی آدمی آیا اور سیل کو توڑا مراد یہ ہے دو چیزیں اس سے ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ مہر لگئی تصدیق ہو گئی کہ جس کی تصدیق آج صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ آدمی نبی ہو سکتا ہے اور جس کی تصدیق کی طرف سے نہیں ہوگی وہ نبی نہیں ہو سکتا ہمارے یہ مانی ہے خاطم النبی جی کے. जی, باقی بارد. بات وہ چونکہ کر چکے ہیں اس لیے میں جی, زیادہ جی, تصویر جی, جی. میں ابھی نہیں جاتا اگر پھر سوال آئے گا ٹائم ہوا تو کریں گے جی, اور جہاں تک د... وہ تصویر والی بات ہے ان کی جاوید صاحب کی کسی جی, جی. بھی جماعتی فورم کے اوپر جماعت کے خلیفہ نے یا جماعت کے کسی اور ذمہ دار فرد نے ایسی کسی تصویر کو پیش کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ نقطہ ہمارا آپس میں حل ہو گیا ہے اور نہ ہی ہم کسی کے محتاج ہیں کہ کوئی ہمیں مسلمان مانے یا نہ مانے بے شک ساری دنیا نہ مانے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر ہمیں خدا تعالیٰ مسلمان مان لے تو ہی تو ہی تو یہی ہمارے لیے کافی ہے تو اس لحاظ سے ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کسی درمیانی نقطے پہ پہنچا جائے پہنچا جائے اور جہاں تک اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کچھ بات مان لیں کچھ وہ مان لیں یہ آپ نے وہی بات کی جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے کی تھی یعنی کہ سیاست آپ نے فرمایا علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھو کچھ باتیں آپ ہماری مان لو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ کے خدا کی عبادت شروع کر دیتے ہیں آپ ایسے کرو کہ آپ بتوں کی عبادت شروع کر دو کیا جواب دیا تھا آج صلی اللہ علّ یہ بات نہیں ہو سکتی لکم دینوں کو میرا ایک ضمیر ہے اور ضمیر ایک آزاد چیز ہے میں اپنے ضمیر کو قربان نہیں کر سکتا تمہارا بھی ایک ضمیر ہے تم بھی اپنے ضمیر کو قربان نہ کرو تم اس بات کی اگر کنوکشن نہیں ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا نبی ہے خدا تعالیٰ کی رحمت اس کے ذریعہ سے آشکارہ ہو رہی ہے سلم کی غلامی میں تو پھر مانو اس کو ہم کوئی زبردستی آپ سے نہیں منوا رہے تو اس لیے درمیانی نقطے والی بات نہیں جو ہمیں خدا تعالیٰ کہتا ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کا نبی کہتا ہے ہم نے تو وہ بات ماننی ہے اور ہم اسی کو مانیں گے جی بہت بہت شکریہ غالباً انہوں نے سعودی عرب میں جس میٹنگ کی بات کی غالباً یہ ایک کانفرنس تھی کسی جی. نقطے پہ کوئی گورنمنٹ جی. یا ہماری جماعت متفق نہیں ہوئی جی. وہ ایک کانفرنس تھی اس میں جماعت احمدیہ کے نمائندگان کو جی. دعوت دی گئی تھی جی. جی. جی. اور اس کی تصاویر بعض جی. سوشل میڈیا جی. پہ آ رہی تھی جی. جی. غالباً راشد جی. جی. کی طرف ہے لیکن یہ کہ جماعت کی طرف سے اس کو, کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دی گئی کہ آج جی کوئی یوم فتح ہے یا کوئی ایسی بات جی. ہے کہ ہم نے وہ نقطہ منوا لیا کسی یا نہیں منوایا ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ غالباً دو کالرز ہمارے پیغمبر آئے اور بڑے ہمارے نبی بھی اور ان سب کا پیغام توحیز اور اچھائی کی طرف مائل کرنا اور برائی سے روکنا کیا وجہ ہے تمام نبیوں کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان اس طرح حاوی ہاں لگتا ہے کہ अच्छाई ختم ہوتی رہی جس کے لیے نبی بھی تو آتے رہے جبکہ برائی کبھی ختم نہیں ہوئی اور اس کے اس ایک کے بعد دوسرے شیطان کی کبھی ضرورت نہیں پڑی یعنی جی. اتنے نبیوں کے مقابلے میں صرف شیطان ہمیشہ ایک ہی رہا جس کو برائی ختم نہ کر سکے تو جی. so, میرا جی. سوال یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ برائی کو اتنا طاقتور اور अच्छाई کو اتنا کمزور کیوں رکھا گیا اس پر جی. نظر جی کے سوال کا ناصر صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ناصر صاحب السلام جی وعلیکم السلام میرا سوال ہے جی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں دیکھو وہ جو آئیں گے نا وہ حدیث حدیث سے جو ظاہر ہوگا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول نبی ہو کر آنے والے شخص کی حیثیت سے نہیں ہوگا نہ ان پر وہی نازل ہوگی نہ نا وہ خدا کی طرف سے کوئی نیا پیغام یا نئے احکام لائیں گے نہ وہ شریعت محمدی میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی کریں نہ ان کو تجدید دین کے لیے لایا جائے گا وہ صرف دجال کے فتنے استقا... استقا... استحصال کے لیے آئیں گے جیسے مسند احمد اور دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک زمین میں ایک امام عادل اور آقا منصب کی حیثیت سے رہیں گے دیکھو حدیث جی جی کتنی ملتی ہے اس کا جواب چاہیے جی, جی, جی ناصر صاحب آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے لیکن پہلے نبیل صاحب کا سوال آ, میں آپ سے گزارش کروں گا عبدالرشید انور صاحب سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شیطان کیوں جیتتا آ رہا ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے اور اسی سے مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے رہے دنیا کو ایک صرف خدا تعالیٰ ہے باقی کسی میں وہ توحید اور یا ودانیت نہیں ہے جہاں تک شیطان کا تعلق ہے قرآن کریم ایک سے زیادہ شیطانوں کا ذکر کرتا ہے اور جب شجرا کا لفظ کہتا ہے تو اس سے بھی مراد شیطان اور اس کے چیلے ہیں اور ہر زمانے میں وہ اپنی مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں ایک ایک پہلو یہ سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ہم انسانی تاریخ پر جنرل نظر دورانے سے ڈالنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان غالب آ گیا حالانکہ یہ خدا تعالیٰ کا کی کا پلان ہے کہ لوگ اس طرح سے مقابلہ کر کے خدا تعالی شیطان کا مقابلہ کر کے خدا تعالیٰ کے قریب ہوں اور ان کو خدا تعالیٰ کے انعامات ملیں جب بھی خدا تعالیٰ کے نبی آتے ہیں اور ان کی سچائی کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے مقابل پر غالب آتے ہیں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو جو جس کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہو ہر نبی جو ہے وہ شیطان کے اوپر غالب آیا تو اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان جو ہے وہ غلبہ پا گیا یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح سے تیاری اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کی اس طرح سے ہر نبی کا پیغام ایک دفعہ ختم ہونا تھا پھر نئے نبی،, نبی نے آنا تھا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا اور وہ شروع وہ دور انشاءاللہ اللہ قیامت تک چلے گا بیچ میں سے اونچ نیچ ہونا یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی بلکہ انجام دیکھا جائے گا انجام کا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ دیکھو گے کہ اسلام کا غلبہ اس انداز میں ہوگا کہ ایک لمبے عرصہ تک باد نسیم چلے گی اس اسلام کی فتح کی اسلام کے غلبہ کی تو وہ تم دیکھو گے وہ غلبہ اگر دیکھو گے تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کا خدا جو ہے اس نے کس انداز میں نبیوں کو بھیجا کس انداز میں اس نے غلبہ دیا لیکن یہ ہمارا چیلنج ہے کہ آپ بتائیں کہ کوئی ایسا نبی جو کہ کامیاب نہ ہوا ہو جس کے مقابل پر شیطان کامیاب ہو گیا ہو یہ ناممکن بات ہے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد ناصر صاحب کا سوال میں عبد رابی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کا اس سوال کا جواب دیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم انہوں نے بعض حدیث بیان کی کہ وہ جب نازل ہوں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے وہ صرف دجال کے فتنے کے لیے نازل ہوں گے ہاں جی یہ میرا خیال ہے کہ ناصر صاحب کو ظوم ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں اور مزبی. جو کہ حقیقت نہیں ہے میں نے اسی پروگرام میں چند لمحوں پہلے ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں آنے والے کو عیسیٰ نبی اللہ کہا گیا ہے نبی اللہ کے الفاظ چار مرتبہ استعمال کی ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوگا دوسری بات حضرت قرآن کریم فرماتا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول اللہ تو وہ شریعت بیت کیسے کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اوپر جا کے ان کی عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیا وہ 2018 اٹھارہ سال دو ستارہ سال کے اس وقت ہیں آ کے انہوں نے چالیس سال کے بھی ہونا ہے پھر وہ سوروں کے پیچھے بھی بھاگیں گے سلیب میں بھی توڑیں گے تو یہ تھوڑا سا کہیں منطقی نتیجہ نکال لینا چاہیے پھر کیا وہ احکام جو اسلام ہیں وہ اوپر آسمان سے سیکھیں گے یا زمین پہ آ کے سکھائے گا کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوگی وہی تو آپ کے نزدیک بند ہے تو کہیں تو جینے دیں کوئی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے والی ہوتی ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ عقلی دلائل ہیں وہ کوئی ایسی ہوا کی باتیں نہیں ہیں دوسری بات حضرت مسیح ماحد علیہ السلط نے نزول عیسیٰ کا جتنی بھی حادیث ہیں ان کو ان کا کلا کمہ کر دیا عربی کے حوالے سے ٹھیک حادیثیں وہ غلط نہیں ہیں لیکن وہ جو بحث مولوی کرتا ہے جو بحث ہمارے اس طرح کے دوست کرتے ہیں جن کے جن کے دماغوں پہ مولوی مسلط ہوا ہوا ہے ان کے دماغوں کو روکنے کے لیے ان کا جو غلط تشریحات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت وسیم علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عربی میں نزول کہتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف جانے والا مقام ایک سے مقام دو کی طرف جانے والا اس کو نزیل کہتے ہیں یا فلاں کا نزول ہوا فلاں ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا دوبارہ واپس آنے والے کو عربی لغت میں رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بات ناصر صاحب کان کھول کے سن لیں آپ نے اگلے پروگرام میں پھر آنا ہے پھر آپ نے کہنا ہے میں تو سوال سیکھنے کی غرضے کرتا ہوں حالانکہ یہ جواب بے لاتدا دفعہ آپ کو دیے جا چکے ہیں دوبارہ آنے کا جو لفظ ہے وہ عربی میں رجوع کہلاتا ہے نزول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے رسول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی عیسیٰ کے اترنے کی بات کی ہے وہاں پہ نزول کی بات کی ہے رجوع ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور نزول اس کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جائے اور جو لفظ رجوع ہے وہ سعود کی ضد ہوا کرتا ہے جی تو اس چیز کو سمجھنے والی بات ہے ہم پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ امت محمدیہ میں سے ہونا ہے اس مشابہت کو جو قرآن کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کے مابین رکھ دی اس مشابہت کو پورا کرنے کے لیے جس طرح قرآنِ کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسیلی نام موسا رکھا ہے اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدی سلسلہ میں آنے والے کا نام عیسیٰ رکھا ہے جی تو قرآن کریم کی سپورٹ میں یہ تمام احادیث ہیں اس کے مطابق ہم چلیں گے اس کے مطابق ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہی جو نتائج نکلتے ہوں گے وہ ہم نے دیکھنے ہیں یہ جو مولوی کے پڑھے پڑھائے نکات ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں اس سے اسلام کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آگے بھی کوئی نہیں ہوگا اسلام کا غلبہ ہونا ہے جماعت احمدیہ سے اسلام نے پھیلنا ہے جماعت احمدیہ کے ذریعے اور یہ بات آپ اچھی طرح تسلیم کر چکے ہیں آپ کی رغوں میں یہ بات جا چکی ہے آپ کے ضمیر اس بات کو اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا نام سنتے ہی آپ آگ بگولا جو ہو جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ جماعت احمدیہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے خلافت کے ذریعے مبلغین کا جال جو پھیلا دیا گیا ہے پوری دنیا میں ایک محاذ کھڑا ہے کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی حملہ کر کے دیکھ لے جماعت احمدیہ اس کے سامنے سینہ سفر ایک دیوار ہے جس کو ہلانا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کے لیے یہ مولوی کی جو ذہنیت ہے اس کو چھوڑیں اور حقائق کی طرف آئیں قرآنِ کریم کیا کہتا ہے احادیث کیا کہتی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کو ملا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے बहुत बहुत शुक्रिया सामिने कराम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया एफ 100.7 पर समाप्त फरमा रहे थे आपकी खदमत में यह प्रोग्राम हर हफ्ते की शाम नौ से ग्यारह बजे के दरमियान पेश किया जाता है प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुलरशीद अनवर साहब और जनाब अब्दुल नूर आबद साहब मौजूद थे खाससारनों हजरात का मशहूर है इसके अलावा तमाम सामीन का भी ममनून जो प्रोग्राम को सुनते हैं और इसमें किसी न किसी रंग में शामिल रहते हैं कंट्रोल पैनल पर हमें अनीस अहमद साहब की खदम हासिल रहीं کل شام آٹھ بجے انشاءاللہ شاء آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تعالق دوست آر کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کو زمان میں رکھی. آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبریا <تصفح>